أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سوره الانكбут وما هذه الحياه الدنيا الا لهو وإن وان دار الاخره لحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين جی ارب العالمین سوت النگ کبوت کے آخری حصے سے میں نے ایک آیت افسر میں تلاوت کی ہے اس آیت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹاپک میں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ ٹاپک صرف آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ کتاب میں بھی نہیں ہے اور عام طور پہ میں سٹوڈنٹس کو اس لیول پہ پڑھاتا بھی نہیں ہوں لیکن آپ کے لیے یہ میں خصوصی طور پر یہاں پر رکھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ان اللہ ہماری ترتیب جو ہے وہ کتاب کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی اس عائد کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے اسی وقت آئے گا جب ہم یہ مختصر سا ٹاپک سمجھ لیں گے ان اللہ تعالیٰ کل ہم نے جملہ اسمیا میں زور پیدا کیا تھا جملہ اسمیا میں زور پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ دو حروف استعمال کر سکتے ہیں لام یا انہ دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے انا کا استعمال زیادہ ہے انا آ کے جملے پر قبضہ بھی جما لیتا ہے اپنا اسم بنا لیتا ہے مبتدا کا اور اپنی خبر بنا لیتا ہے خبر کو ٹھیک ہے اور مبتدا کو منسوخ کر دیتا ہے جبکہ لام جو ہے کچھ نہیں کرتا ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں انا کو شروع میں لاتے ہیں لام کو آگے لے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ لام کو شروع میں لیں اور ان کو آگے لے جائیں ایسا نہیں کر سکتے اننا ہمیشہ شروع میں ہی آنا چاہتا ہے مزید زور پیدا کرنے کے لیے آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں تو ہم نے زید کو ایک لیول تک پہنچایا تھا کہ واللہ ہی زیدن ل صالح آج میں یہ جو زید الصالحن ہے نا اس میں ایک اور زور آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اور قرآن مجید میں آپ کو یہ زور بہت جگہ پر ملے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا ٹاپک ہے آپ سمجھ لیں اسے اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہ آئے تو ہم اسے آگے پر چھوڑ دیں گے ان اللہ تعالیٰ جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر سے سیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ زید نہیں ہے سمپل جبلا کل والا زور تھا والا انہ زیدن ولہ اوکے اب اس جملے میں میں ایک اور انداز سے زور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو اسٹیپس اپلائی کر کے سٹیپ نمبر ون مبتدا اور خبر ان کے درمیان میں میں ایک ضمیر استعمال کروں گا میں ایک ضمیر استعمال کروں گا وہ ضمیر جو مرفو ہوگی اور وہ زمیر, یعنی اسی کی کوالٹی دوسری بتا رہا ہوں ایک کوالٹی مرفو ہوگی اور دوسری کوالٹی اس کی ہوگی کہ وہ این مفتا کے مطابق ہوگی ٹھیک ہے تو پہلا اسٹیپ اپلائی کروا دیں زئیدن صالح مفت خبر کے درمیان میں میں نے ضمیر لانی ہے کون سی ضمیر لانی ہے مرفو مرفو ضمائر آپ کو سارے یاد ہے نا ہوا ہوما ہوم ہیا ہوما ہونا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا ان میں سے زمین لانی ہے کون سی زمین لانی ہے جو مفت کے مطابق ہوگی مفت کیا ہے زید الید واحد ہے اور مذکر ہے تو واحد مذکر کے لیے کون سی زمین آئے گی ہوا ماشاءاللہ ذہین لوگ ہے پہلا سٹیپ اپلائی کر دیا دوسرا سٹیپ ہوا سال اس پہ میں دوسرا سٹیپ اپلائی کرنے لگا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ خبر جو ہے نکرا ہوتی ہے نا نکرا ہوتی ہے نا سالہ نکرا ہے نا خبر کو مارفا کر دیں مارفا کر دیں دوسرا سٹیپ اپلائی ہو جائے گا تو یہ جملہ بن گیا آپ کا زیدن زیدن انسال زید زیدن زید ہو اب اس کا ترجمہ پتا کیا بنے گا اس کا ترجمہ بنے گا زید ہی نیک ہے زید ہی نیک ہے پہلے یہ مفہوم نہیں بن رہا تھا نا پہلے تو میں تھا یقیناً زید نیک ہے واقعی زید نیک ہے اللہ کی قسم انہ بھی لگا دیا آپ نے لام بھی لگا دیا مفہوم لیا لی یہ زور کا ایک اور انداز ہے جو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا دو سٹیپس کے ساتھ یہ ملے گا اسٹیپ نمبر ون مفت خبر کے درمیان میں زمین مرفو اکارڈنگ ٹو مفتا اسٹیپ نمبر ٹو خبر نکرا ہوتی ہے اس سے معاف زینبو زئی نبو تن شابش کیا کریں گے زینبو نبو تن اس کے درمیان میں ہیا کی ضمیر لاؤں گا مرفو ضمیر ہے اور مفتا کے مطابق ہے اوکے سٹیپ نمبر ٹو خبر پر داخل کر کے معرفہ بنا دوں گا جملہ بن جائے گا زینب ہی تو زینب ہی نیک ہے زینب ہی نیک ہے اوکے سمجھ آ بات یہ اسلوب ہے عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے اور مزے کی بات دیکھیں یہ جو آپ نے کیا نا زید الح سالح زید صالحو یہ جو آپ نے اس سے کون سا مفہوم پیدا کر لیا ہی کا ہی کا مفہوم پیدا ہو نا زید ہی نیک ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو زید ہی نیک والا جملہ ہے نا اس پہ نہ بھی داخل کرے آپ ذرا اندازہ کریں عربی زبان کا میں ابھی آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں زید کیا ہے ہوا سال یہی ہے نا اس کا مطلب ہے زید ہی نیک ہے اب میں اس پہ انہ لگا رہا ہوں شروع میں لگا رہا ہوں ان لگایا انہ نے کیا کرنا ہے زید کو منسوب کر دینا ہے ٹھیک ہے منسوب ہو گیا انہ لگیا لام بھی لگائیں اب لام کہاں لگے گا یہاں تو لگ نہیں سکتا اب اس پہ لگ جائے گا نا زئی دن لاہو لہو اب مجھے ترجمہ کر کے دکھائیں اس حصے کا اس میں لام نہیں ادا ہو رہا یہ نہیں آپ کو اندازہ ہو گیا کس جملے میں کتنا زور ہے ہو گیا اندازہ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اس میں آپ کو یہی زور ملے گا آیت میں نے پڑھی ہے نا اس میں آپ کو یہی زور ملے گا پہلے سمپل جملہ لکھتا ہوں پھر آپ سے ہی کا مہوم پیدا کرواتا ہوں پھر انہ اور لام بھی داخل کرواتا ہوں اوکے صحیح ہے جملہ ہے الحیات دنیا کون سا مرکب ہے مرکب جاری ہے مرکب جاری ہے مرکب جاری ہے اشاری ہے اضافی ہے اضافی ہے, اضافی ہے؟ کون بچا توسیف توسیعی سمپل, تو سمپل الرفو ال ال ال ال اب آپ کہیں گے یہ مرفو کوئی پتہ نہیں چل رہا تو میں نے آپ کو بتایا وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو نا وہ مرفو منصوب مجرور ایک جیسے ہی آتا ہے ایسا لفظ جس کے آخر میں الف ہو وہ مرفو منصوب مجرور ایک جیسا ہی آتا ہے تو یہ مرفو ہے مونس دنیا بھی مونس ہے دنیا مولنس ہے. کیا رہ گیا کیا رہ گیا واحد مرکب مرکبی الحیات دنیا کا ترجمہ بنے گا دنیاوی زندگی اگر آپ کہتے ہیں نا دنیا کی زندگی تو وہ آپ کو لگے گا جیسے مرکب زافی میں جا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ ترجمہ کریں اس کا دنیاوی زندگی مرکب تو صیفی بن سکتا ہے نا میں نے بنا دیا اوکے جی آگے میں خبر لا رہا ہوں حیوانن ایک لفظ ہوتا ہے حیوانن حیوان ہیوان جسے ہم اردو میں حیوان کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں جانور کے ٹھیک ہے یہ لفظ ہے حیوان کیا ہے حیوان حیاوان کا مطلب ہے زندگی حیاوان کا مطلب ہے زندگی آپ کہیں گے جی حیات کے معنی بھی زندگی کے تھے بالکل ایسی ہے حیات کے معنی بھی زندگی کے ہیں حیاوان کے معنی بھی زندگی کے ہیں ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں کہ الحیات دنیا حیاوان دنیاوی زندگی زندگی ہے ہم کہتے ہیں یار دنیاوی زندگی زندگی ہے کہتے ہیں نا دنیاوی زندگی زندگی ہے لفظی ترجمہ ہو گیا اب یہاں میں کہنا چاہتا ہوں دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے ہی کرنے کے لیے کیا کروں گا ایک ضمیر لاؤں گا مرفو درمیان میں ٹھیک ہے جو کس کے مطابق ہوگی مفتا کے مطابق کون سی لاؤں ہیا ماشاء اللہ زہین لوگ ہیں الحایا بوننا سا تو ہیا کی ضمیر آئے گی سیپ نمبر ٹو خبر کو معرفہ کر دوں گا کیا بن گیا ہیئل حیاواد الحیات ہی ال حیاء وان. اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے یار کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہی زندگی اصل زندگی ہے یہ مفہوم اس سے ادا ہو رہا ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی ٹھیک ہے اصل زندگی ہے تو اس سے یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے اوکے اب میں آپ سے کہتا ہوں جی اس کے شروع میں لگائیں ہاں جی منسوخ ہو جائے گا منسوب ہو گیا صفت بھی منسوب ہو جائے گی الحسو منسوب مرفو مجرور ایک جیسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی رہے گا کنہ لگ گیا اور مزید اور کے لیے لام لگائیں تو کیا بن گیا تو یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو بھی سب کچھ سمجھا ہوا ہے عربی میں وہ یہ جملہ بولیں گے کہ ان الحت دنیا لاہی الیاوان بے شک دنیاوی زندگی ہی واقعی اصل زندگی ہے لیکن قرآن یہ نہیں کہتا قرآن کہتا ہے اب میں اس کے اگینسٹ ایک جملہ لکھ رہا ہوں میں سارے یہی اسلوب ہے ٹھیک ایک ہی کلر میں لکھوں گا اور آپ نے پہچان کرنی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے دار کیسے کہتے گھر کو ان دارل آخر اخروی گھر آخری گھر لاہی الیا مما حاضی الحاط دنیا اللہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے کھیل تماشا نہیں کیوں اب کہیں کیسے کھیل تماشا جی دنیاوی زندگی انسان کی زندگی میں ذرا غور کریں بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک ذرا دیکھیں اور کریں پیدا ہوا چھوٹا بچہ سارا دن کیا کرتا ہے اس کا کوئی کام ہے اور یعنی جب وہ تھوڑا سا ہلنے جلنے کا بابل ہوتا ہے تو سارا دن کھیلتا رہتا ہے مسجد بڑا ہوتا ہے کھیلتا ہی رہتا ہے اسکول جانے تک کھیلتا نہیں رہتا کھیلتا ہی رہتا جب اس ہے چوبیس گھنٹے کھیلتا ہے کھیل کھیل کھیل جب ذرا مزید بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر کھیلتا ہے اور باقی اس کا کھیل دیکھتے ہیں ایسے ہے نا باقی جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں سب اس کا کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساری زندگی وہ کھیلتے ہی رہتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے کبھی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے کبھی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور دوسرے اس کا کھیل دیکھ رہے ہیں وہ یا وہ کھیل رہا ہے اور باقیوں کے لیے تماشا ہے اور ویسے بھی الحدید میں اللہ تعالی نے شاد فرمایا کہ زندگی کھیل تماشا میں گزرتی ہے اس کے بعد وزینتن زینت ہے ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے شیشہ ہوتا, ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا جی آتے جاتے بال سیٹ ہوئے سب کچھ زینت اس کے بعد وہ تو جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو دوسرے پر فخر کرنے کے لیے اس سے آگے بڑھنے کے لیے محنت کوشش اور جب آخری عمر پہنچتا ہے وہ تقاصر فل ام والی مال اور اولاد وہی اس کا موضوع ہوتے ہیں الحمدللہ جی چار پلاٹ ہیں واپڈا سٹی میں میرے دو ہیریا میں ہیں اور اتنی زمین ادھر بھی ہے اور ماشاءاللہ چار بیٹے ہیں جی ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک آئی ٹی ماسٹر ہے چوتھے نے بڑا مایوس کیا مولوی بن گیا انسان آخری عمر میں ڈسکس کرتا ہے اپنی پراپرٹی کو اور اپنے بیٹوں اور پھر ختم ہو جاتا ہے یہ انسان کی زندگی اور اس زندگی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے لہذا وہ کہتا ہے کہ ان الحیات الدنیا دنیا لاہی الیاوان دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما حاض دنیا اللہ لاہون والا حیا بے شک آخری گھر ہی اصل زندگی ہے کاش یہ لوگ جان جائے لیکن یقین اس کرنا بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ یقین کرنے کی توفیق تھا فرمائے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جی میں نے کہا کہ قرآن میں اکثر آپ کو ملے گا یہ اسلوب بھی آپ کو انا بھی ملے گا اس کے بعد لام بھی ملے گا پھر آپ کو ایک مرفوظ امیر بھی بیچ میں مل جائے گی پھر ایک خبر بھی مل جائے گی علیم کے ساتھ یعنی یہ ایک اور اسلوب ہے زور کا اور اس زبان میں بہت زور ہے بہت زور ہے آپ اس زور کو محسوس ہی کر سکتے ہیں آپ اسے ٹرانسلیشن میں نہیں لا سکتے تو دیکھیں جی زید کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا کہ اندن لاہو مزید اور قسم بھی کھا لیں ولہ ولہ انا زید لاہو صح اللہ کی قسم بے شک زید ہی واقعی ہم ڈالیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے نیک